بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبی لم تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام بناتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے اس عسایت کریمہ کے شان نزول میں دو قسم کی حدیثیں آئی ہیں ایک حدیث انس بن مالک رضی اللہ عن سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کی باری کے دن ان کے گھر میں اپنی لونڈی ماریا قبطیہ سے مباشرت کر لی اس وقت حفصہ اپنے میکے چلی گئی تھی واپس آنے کے بعد جب انہیں اس کا اندازہ ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے میری باری کے دن میرے گھر میں وہ کام کیا ہے جو کسی دوسری بیوی کے ساتھ آپ نے کبھی نہیں کیا تو آپ نے کہا کیا تم یہ پسند نہیں کرو گی کہ میں اب کبھی اس کے قریب نہ جاؤں گا حفسہ نے کہا ہاں تو آپ نے ماریا کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا لیکن حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کر دی اور یہ آیت نازل فرمائی دوسرا واقعہ شہد پینے کا ہے بخاری و مسلم کی عائشہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ آپ زینب بنتے جہش کے پاس دیر تک رہتے اور شہد پیتے تھے اس لیے عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے آپس میں طے کیا کہ ہم دونوں میں سے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئیں آپ سے کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا جب آپ ان دونوں میں سے ایک کے پاس گئے تو انہوں نے ویسا ہی کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں نے زینب بنت جہش کے پاس شہد پیا ہے اب میں کبھی نہیں پیوں گا میں نے قسم کھا لی اور تم کسی کو یہ بات نہ بتانا تو یہ آیت نازل ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس شہد پیا اور ان کے پاس ٹھہرے رہے تو عائشہ نے سودا اور صفیہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغافیر پینے والی بات کی تھی مغافیر ایک میٹھا گوند ہوتا ہے جو عرفت نامی درخت سے ٹپکتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے امام شوکانی لکھتے ہیں کہ دونوں ہی واقعات صحیح ہیں اس لیے ممکن ہے کہ یہ آیت دونوں ہی واقعات کے بعد نازل ہوئی ہو دونوں ہی واقعات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کے بارے میں اپنی بعض بیویوں سے بات کی اور کہا کہ وہ کسی دوسرے کو نہ بتائے آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال بنایا ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے کسی مرضی کی خاطر اپنے اوپر حرام کر لے آیت میں اس بات کی بھی سراحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اس لغزش کو درگزر فرما دیا ان پر رحم فرمایا اور مسلمانوں کے لیے ایک شرعی حکم نازل کیا کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھا لے تو اس کا کفارہ کیا ہے جس کی تفصیل سورت الماعیدہ آیت نواسی میں آئی ہے اس کا کفارا دس محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑا دینا ایک غلام یا لانڈی آزاد کرنا ہے اور جس کے پاس مقدور نہ ہو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھالو اس لیے جو شخص بھی کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے گا چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی لانڈی ہو یا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے گا پھر قسم توڑنا چاہے گا اس پر مذکورہ کفارہ واجب ہوگا آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ تمہارا مولا ہے دینی اور دنیاوی امور میں تمہاری عمدہ تربیت کرنی چاہتا ہے اور تمہیں بری باتوں سے دور رکھنا چاہتا ہے اسی لیے اس نے قسم کا کفارہ ادا کرنا واجب قرار دیا ہے تاکہ تم اس سے بری ذمہ ہو جاؤ اور اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے اسی لیے اس نے ایسے احکام واجب کیے ہیں جو تمہارے حالات کے مناسب اور تمہارے لیے مفید ہیں